روز بلّہ سمیل عالیم منصی طرزیمن وحمدن اللہ رسول وما محمد الا رسول آفا اماطا اور خوفی لن فالتم عالا آفا بھی کم ومن على وما محمد رسول اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول بدخلط من قبل رسول یقیناً اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے کیا اگر وہ ہو جائیں او کولا یا قتل کر دیے جائیں ان, تم ان تم پلب تم الابی تم پھر جاؤ گے ان پلب تم پھر جاؤ گے الاقابی تم اپنی ایڑیوں پر وبئی ان اور جو کوئی پھر گیا الا آتی گئی ہی اپنی ایڈیوں پر فَلَيَّ دُرَّ اللَّهَ شَيْعَا تو وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچائے گا اللہ کو کچھ بھی وسعید دس شاقین اور قن قریب اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو جزا دے گا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 شہید کر دیے گئے اس افواہ سے بہت سے صاحب کے رام رضوام اللہ مجمعین کے دل ٹوٹ گئے اور وہ ہمت ہار گئے اور منافقین نے تان و کشمیر کے نشکر برسانا شروع کر دیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے تو وہ قتل کیوں ہوتے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 اللہ کی رات ہے حی مور ایسا زندہ جس کو موت نہیں آتی وہ صرف اللہ العالمین ہے اللہ کے علاوہ کوئی نبی ہو گلی ہو جتنا مرضی مسرت اللہ کا کہنا ہو ہے وہ انسان اس کو موت آ جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو محض اللہ سبحانہ دکھانا ہوا کی طرف سے نادر کردہ وحی تم تک پہنچا دینا ہے ہاں محنگ الا رسول محنت صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف اور صرف رسول ہی ہیں ایک رسول ہیں خدای اختیارات کے مالک نہیں نہیں وہ اللہ تعالی ہے وہ قسم بھی ہو سکتے ہیں شوق بھی ہو سکتے ہیں اور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 وہ فوت بھی ہوتے رہے تو کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو جاتے ہیں آفاری ماں کا او توسی گن طلب تم کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں انہیں شہید کر دیا جائے یا اپنی صدری موت فوت ہو جائیں تو تم دین چھوڑ بیٹھو گے ان فل تم اعلی عاقم اعلی آقابی کم کیا تم اپنی ایڑیوں کے بعد اباؤٹ ٹرن لے لو گے یو ٹرن مار لو کہ بس اسلام کو چھوڑ کے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی تم تک پہنچائی ہے جو دین تمہیں دیا ہے اس کا تقابلہ تو یہ ہے کہ تم اس کو آگے سے آگے پہنچاتے رہو پھیلاتے رہو اور اس کی تبلیغ و ترویج کرو اور اس کی خبر خاطر جہاد و شال کرتے رہتے تمہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑو جہاد کرو نبی کی وفات کی خبر سن کے بھی تمہارے اس پائے اقتقامات میں لغز نہیں آنی چاہیے اور تمہاری ہوا نہیں نکلنی چاہیے بلکہ مضبوطی کے ساتھ پمردی سے غابط قدمی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد و فطال کرتے رہے اور اللہ سبحانہ نشانہ ہوا تھا حالانکہ یہ دیش کوئی سچ نہیں ثابت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ مرکد ہو گئے تھے وہ نہیں پہلے آپ ہی گئی ہی پڑ جو اپنی ایریوں کے بر پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا اور جو پھرے اپنی ایڑیوں کے بل انہوں نے اسلام کو چھوڑا اور کفر کو اختیار کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف سروا اٹھائی جہاد و شکار کیا بہت سے لوگوں کو سہ تیز کر دیا قسر کر دیا اور کچھ لوگ وہ دوبارہ سے دائرہ اسلام میں دامل ہو گئے اللہ فرماتے ہیں اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا فلیں یب اللہ سید وہ اللہ کو ہر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا نقصان اس اتنا ہی کرنا ہے بس ایزی اللہ الشا کرین اور ان قریب اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو جزا دے گا اجر دے گا امر حکم سیدہ سید رضی اللہ تعالی علم کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی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 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اس وقت یمنی ہاری دار چادر سرخ رنگ کی وہ آپ کے اوپر دی ہوئی تھی سورخ رنگ کی یمنی دھاری دار چادر وہ آپ کے اوپر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دیگر صدیق علیہ اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر چار ہوں آپ پر قربان ہوں لا یادو کو تو اللہ صحیح اللہ آپ کو کبھی دو موتیں نہیں دکھائی جو موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آ چکی وہ اس موت میں آپ فوت ہو چکے ہیں اب مزید کوئی موت نہیں کو ابو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنے اڈاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ابو فکر سے رضی اللہ تعالیٰ عبو نکلے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 تو عب اللہ عبود اللہ تعالی جھندہ ہے وہ کبھی خوف نہیں ہوتا یہ بات ایک ساتھ فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے راوت کی تو اتنے عباس رضی اللہ تعالیٰ, فرماتے ہیں, اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ نے یہ ایٹ نادر کی جیسے پتا تھا سب کو کہ یہ ایٹ قرآن میں ہے اللہ کی طرح سے نادر شدہ ہے لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت اللہ تعالی نے نادر کی ہے یا نہیں جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں کیونکہ اگر پتہ ہوتا دیر میں کہ بات ہوتی تو اتنا لڑائی جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا نہ ہوتا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت پڑھنے کی وجہ سے وہ جو آپس میں اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا لیکن ابن مسید سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرمایہ اللہ کی قسم میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کی کلاوت سنی تو احاطہ کیا کہ میں کچھ کہوں لیکن کھڑے کا کھڑا رہ گیا یعنی یہ آئٹ سن کر بالکل ساکت ہو گیا گو مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے یہاں تک کہ میں گر گیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات برب و رضی اللہ عنہ نے یہ آئ پر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تصدیق کی بماکان أَن نفسنت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا اجالا اور کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے بما خان علی نفسن کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے انتمو کا مرنا اللہ بزن اللہ اللہ کے حکم کے بغیر کتاب و لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے کتاب لکھے ہوئے کے مطابق یہ اجالا جس کا وقت مقرر ہے وہ میورج ثوابت دنیا اور جو دنیا کی بھلائی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے نقطہ ہی منہا ہم اس کو اس دنیا میں سے دے دیتے ہیں وہ میورج ثوابن آخرا تھی اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے آخرت کا ثواب چاہتا ہے نو سی ننہا ہم اسے اس آخرت میں سے دیں گے ویسا نجز شاکرین اور ہم عنقریب شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے اس سے مقصود مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنا ہے کہ موت اللہ رب العالمین کی حکم کے بغیر نہیں آتی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 کتاب اجالا اس سے مراد وہ کتاب ہے جو لوگوں کی آزاد یعنی عمروں پر مدسوں پر مشتمل ہے اللہ رب العالمین کے ہاں تو مراد اس سے لوہے محفوظ ہے مسرد احمد وغیرہ کے اندر حدیث آتی ہے کہ اللہ سد خانہ ہوا نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا اس کو کہا کہ اب چپا ماں اب تک کہا لکھو پوچھا کیا لکھتے تو میں ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے سارا لکھتے تو قلم نے وہ سارا کچھ لکھ لیا اللہ سبحانہ خیام ہوا تو کے پاس لکھا ہوا قیامت تک جو ہونے والا ہے سب تک کیا کیا کچھ ہوگا اور اس آئٹ میں اشارہ ہے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 ان نم الآال و باد ان اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے نیت کے مطابق اجر ملے گا بقیم بن نبی اور کتنے ہی نبی ہیں خاص علاو کہ جن کے ہمراہ جن کے ساتھ مل کر پکال کیا لڑے ربی ربیون کثیر بہت سے رب والے تما واہان پھر وہ سست نہیں ہوئے انہوں نے ہمت نہیں ہاری لما اس وجہ سے افاباہ جو انہیں پہنچا فی سبیل اللہ اللہ کی رہ میں اللہ کے راستے میں جو انہیں اللہ کے راستے میں مصیبتیں پہنچی ان مصیبتوں کی وجہ سے وہ ہمت چھوڑ کے بیٹھے نہیں سستی نہیں دکھائی انہوں نے وہ ماں اور انہوں نے آجزی بھی نہیں دکھائی کمزوری بھی نہیں دکھائی و اور وہ دبے بھی نہیں کمزور بھی نہیں پڑے عجز بھی نہیں ہوئے دبے بھی نہیں وہ اللہ حب الفرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت حرکت رکھتا ہے ماں کانا قلطار اور ان کی بات صرف یہی تھی کہ انہوں نے کہا ربانہ رب وفر لانا ضرور اے ہمارے رب تو ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دے وہ اقرافانہ امرینا اور ہمارے کام میں ہماری زیاتیاں بھی معاف کر دے وہ سب اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ ونسرنا القوم القافرین اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما آسا ہو اللہ دنیا وسن سلابل آخرا تو اللہ نے ان کو دنیا کا بھی اچھا بدلہ عطا کیا اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ عطا کیا یحب اللہ اور اللہ بالا نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اس آئے مبارکہ میں